آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله نبي الجليل الكريم الأمين ائی کت ہو سبمپا اجل دینا منو سو آل موت صلات والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول الله وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلات والسلام علیکہ یا سیدی خاتمان بجین وعلا آلکہ وآصحابکہ یا مکین قلوب المؤمنین السلام علیکم ہم دوس کی دعا ہے قادر متلق جلا جلالہ بارگاہ اندر ناچیر کولمطو مستقیم عطا فرماوے حق نمجھ حق پمل کرنے حق بولنے اور حق ہی مرنے کی توحفی عطا فرما اج مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دن موصوم روحانی جلسہ بکام کا دلی ضلع بکھر دا جنہ دوستہ نے اہتمام فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی سڈے ان سنگیاں دوستان دی دنیا آخرت خاندان اور دوست بہتر فرماوے اور سب سے دعا ہے کہ اللہ تعالی زندگی اسلام والی اور موت کامل ایمان والی فرما فرماوے دوستو آج جناب نے تعالی دے فضل و کرم دے نار دین بطین دیا حقیقت بری گل بغیر کسی جانبداری اور لحاظ سے سماعت اللہ اندر اپنے اور غیر دا لحاظ نہیں ہونا صرف حق دا لحاظ ہونا خوش آمد نہیں ہونی حق پرستی ہونی جھوٹ نال خوش کرنا مقصود نہیں ہونا اور نہ ہی جھوٹوں خوش کیتا اور نہ ہی مسلمان نو جھوٹ نال خوش ہونا چاہیے تھی بخشو جنتی ہو محفل چ گئے ہو خوش نصیب ہو فلانے الفاظ نار تو آڑی کوئی خوشامت نہیں کی جانی خوش نصیب او بندہ ہوئے گا جس میں ہدایت مل جاوے اور ہدایت نال دنیا تو ٹر جائے مینڈے جنتی ہون دی کوئی خبر نہیں کیونکہ میں اپنے بارے کچھ نہیں جانتا جب خود میں اپنے بارے بے ہاں بے خبر کہ منوں پتہ نہیں کی اگے نصیب ہونا ہے مردے ویلے ایمان بھی ملتا کہ نہیں ملتا تو میں جناب بارے کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا جڑے نات خون مقرری فلاو کی خاطر اور تو, تو پیسہ لین کی خاطر تھڑیاں خوشامت کر کے آٹھ دن بس آ گئے حضور دی محفل بخش ہو گئے جنتی ہو گئے اس سوائے بکواس تو کچھ نہیں اندر کوئی حقیقت نہیں عام ایک شیر پل چڑتے ہیں سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہ ایجر کو سرکار بلاتے ہیں یہ سب تل آسان تریقے پیسہ کٹاوا مقصد ہے اس کو کوئی حقیقت نہیں اگر سارے محفل در بلایا آ جتیاں کون لیک ایک مثال دیتی ہے تمہوں اگر واقعی سارے حضور سرکار دے بلائیں ہی محفل دے در ہر محفل تو بعد دس دس بندے جتیاں رو رہے آتے ہیں کیا جنہوں حضور بلاو گے ایڈا بغیر ہونا وہ جتیا لوگوں کی لائے جائے گا یہ عالم اختیار ہے اتے اپنی مرضی ہر کسی ہے اپنی مرضی جانا ہے یہ عالم جبر نہیں عالم ہے جبر آخرت اتے اختیار اللہ تعالیٰ دیتا تالا ہے کوئی مدینہ شریف جا رہا ہے کوئی مکہ شریف جا رہا ہے کوئی اتے اوتے وا... کھلوتا بابی وا... بئی مان ہے کیا کریں گے سرکار بلایا کھلوتے نے کابا شریف دے اندر بت پے سن اللہ تالا بلایا سن یہ عالم اختیار ہے کر کے تھے جزا سزا جی قیامت رو رکھی جانی اس شہ مبنی کہ تمہیں اختیار دتا تے بدی دی رہا اختیار دے فضل بالکل ان کی گل نہیں میں صرف اور صرف جنت دا جناب نستا دسنا اور دو بچن دا طریقہ دسنا ہے یعنی یہ دسنا ہے آ رہا جنت د آ دکھتا اس وقت پوری دنیا دا جڑا مسالا ہے نا یعنی پوری امت مسلم مسئلہ ہے جس دے اندر ساری امت اس لیے مبتلا ہے ابتلا عظیم اس مسئلے دی طرف جناب دی توجہ کرانی ہے اور اس مسئلے تنجھا ختم درود دے مسئلے یارہویں دے سبوت دے مسلے اتے نہیں ہو گے کہ اسلام دے احکام شرعیہ فرض تو شروع ہو پھر مستحب تا آخر آخری درجہ مباہ پر ترک اندر حرام تو شروع ہو مکروح تنزیح تک آ کھلو تو ان خبر ہونی چاہیے کہ فرضاں تو جو کام شروع ہے ایمان تو بعد کہ ہوں پہلے مستحبات تو فرضوں کا بیان ہور یہاں فرضوں کے اتنے سب دا درجہ سب تو اتنے درجہ ایمان د پھر پہلو ایمان بچا ہونا چاہیے جتھے ایمان رہ ہو رہا ہوئے اتے ان دے مسلوں دے انتے وقت لاؤنا میں سمجھنا کہ در حقیقت دانشتہ یا نادانشتہ طور سے سڈے دینے متین دداری گل سمجھ آ رہی نا کوئی نہ میں ایک مثال دینا جناب نو دی خاطر ایسے ساری کیفیت سارے حکمرانہ کی سڈے مولیاں پیران دی. کی کہ بنی پئی ڈاکو بڑ گئے کسی کے گھر اندر اس بندے دے مال زر سونا چاندی قیمتی سامان ان چک لیا جان باری عزت بھی لے گئے تیا پیڑ بھی ماوا بھی دیاں چ کے لے گئے جڑا سینا بار چوکیدار وہ چوکیدار ہوں ویخ لیا بھی میرے سامنے سارا کچھ ہوتا پیا اس مزاحمت نہ کی تھی, کوئی دفاع نہ کیتا جب صبح ہوئی تو گھار دے اس رو میرے تے چوکی دار رونا آکھا اور مرے تو کی تے ستا سائیں وہ ساکھے آ میرے تے مطالبہ نکڑو میری تنخواہ وداو بجٹ جزا فکڑو وہ کیوں آکھے کہن لگا تو ساں اے بیکھو میں ستا ہوا میں محنت نہ کیتی کی ہو مجرم ٹھیک ہے وہ سارا کچھ میری میرے اکھانے سامنے ہوں گا رہا لیکن میں بھی تو مصروف ہوں اس ویلے انہیں آئی شاید مصروف ہے کہ لگا وہ کھوتی کھڑی جی کلے ساری رات کلاشن کوف چک کے جاگتا رہا ٹھیک ہے تاری ماں بہن تو سامان سارا لے گئے نے لیکن میں کھوتی نہیں جان دیتی اوتے کی اوتھی کڑی لیا تو میری ترخواہ جافا کرو تسا الٹا منو لان تھان پکڑ حال ہے سڈے جسمانی روحانی ملک کی دفاع کرنا رہی آنگا کہ دشمن دین ایمان جان ہر شئے چک کے لئی جا رہے ہیں اور اے ظالم آخدر ساڑے بجٹ چیز آفا کرو کیوں ہوا کہ تو آڑی کھوتی تے بچائے بیٹھے ہیں کوئی آنگا ہے ایسا ملک بچائے بیٹھے ہیں اور ملک کھوتی نو ایسا کی کرنگے جو تو عزت ایمان ہی نہ ریا تفجیلی فرمائی میری گالتے ہیں بابا میں ختم بچائی بیٹھا میں ختم کے سبوت سارے دلائل کٹھے کیتے ہوئے اگو ایمان کوئی نہیں ڈاکو ایمان سے لینا پیا اور لہ گیا اور جہاں رہ کی کسر ہے او کڈی جا ہے پیا اور یہ آلم میتھے کھڑے نے یہاں گلوں کے اتارو ہر شاید ایک رتبہ ہے جدو کسی دی ماں تے با آئے ماں دی عزت پہ بان آئے نا اتے ماں کی جتی اتھے کی رونا جنہ دی ماں جیسی قیمتی شاید اگلے چک کے لے جان تو بے وہ کفے جڑا جتی ترازی ہو جا کھڑا ہوگی چلو جی چڑھ گئے بے ہی صورت حال ہے ساڈی ایس وقت تو میں کیونکہ صوفیاء کرام فقراء اسلام درویشان کی سنگت تربیت کی وجہ نار دین نسمج ہے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 ترخانے دے اپنے این، دے اپنے آن اسی طرح دینی معاملات دے اندر بھی ہر فند مرد ہوں نے نکاح طلاق نماز روے دے, دے مسئلے میرے تو ود جاننے والے ہو لیکن امت مسلمانوں درپیش مسائل جہے آن اللہ دے فضل لاغ اونا لو دے اندر میرے نال دا کوئی نہیں عام ایس طبقے دے اندر جا راہبر اخیندہ پیا باقی میرے تو ود کی ہو سن انہوں نے نک نکاح تے وراثت دے مسلے تحقیق کی, کی مینو فیض بھی ہے تو تحقیق بھی ہے میں تحقیق کی تھی امت مسلمہ دے مشکلات اور بربادیاں دے مسائل دے اندر اس واسطے اس دی تک پہنچے ہوئے ہیں کہ اس کی مشکلات اس امت نرپیش ہیں اور جناب نے فائدے دی خاطر اطمینان دی خاطر بار گیا کرنا کہ ایسے مسائل اندر جی میں دعوی ہے کہ میرے نال کو بہ سکتا میں اس مناظرے جیتے ہوئے اور پورے پاکستان نو اس سلسلے چ لاجواب ہوا کہ باقی جہے مسائل اندر سانو دست رس ہے وے ایسے مسائل درد اب جت تو بھی واقف نہیں اجدا دے پاک گل سمجھ آ رہی نے کوئی نہ یہ میں گل کیوں گا کرنا اس واسطے کہ تسان میری گل بڑے توجہ دم روایتی تقریرا ختم اتے لکھے ختم اتے لکھے ختم فلان لکھے ختم حرام ہے تے ختم جائز ہے تے ختم فلان ہے یہ کی تقریر نہ سمجھ آنے جنہوں سن سن کے اور تسان خود تنگ پہ گئے ہو کہ یار یہ مسلے تو سوا کوئی ہوشا ہے کہ نہیں میں الحمدللہ تو اللہ تسال سناوا گا جڑا تو ستر ستر سال جڑے اتنے لوگ بیٹھے جے ساری زندگی کسی پاسوں نہیں سنے ہونے ہاں اور دل آکے گا تاری زبان آ گی اٹھن تو بعد اس محفل کے برخاست ہوا تو بعد ہر بندہ منہ تو نہ لفظ لیا پھر آ گیا جی تسا آخر اور مجبور ہو کے آخنا کہ یار اے یہ لہرییا جایا سا واقی اندر گلیں سانوں سنا گیا ہے جی جس سا ساری زندگی کسی پاس نہیں سنیا پھر ہی سواد ہوا نا اور گلام بھی ایسیا جہیا جی ہر گھر دیا ہر گھر دیاں سنیاں نہیں ہے ہر گھر ایسی عجیب گل ہے یار من آج من قریب است از عجب کہ من ادو دور دورم یعنی میرا یار میری جانوی ود قریب ہے لیکن افسوس یہ کہ میں اس تو دور ہوں اور مسائل یہ جڑے ہر گھر دے اندر ہر بندے نالتی لیکن افسوس اس گل ہے کہ قوم اس کو واقف نہیں میں گل اپنے موضوع تو پہلو کرن لگا عالم اسلام دی تاریخ پٹ کے دیکھو مسلمانوں دا جسمانی قتل غیروں کے اتوں ہوں جسمانی قتل سیاسی قتل حکومت خس گئی ہے افراد شہید ہو گئے لیکن روحانی قتل یہاں کا نہیں سما روحانی اور علمی طور سے لوگ زندہ رہندے سن جس دن آر دن بعد پھر انقلاب آ اللہ تعالی اس قوم کی روحانی زندگی دی وجہ نو گئی گزری عزت پھر واپس عطا فرما دا سی اینا دی حکومتیں بھی پھر قائم ہو جاتی سن اور کفار دے غلبہ بھی پھر نصیب ہو جاتا سی انگریزی تسلط تو بعد انگریزا جی سرد جنگ لڑی اس نال سمت نو انہاں نے روحانی تے علمی طور یتیم کیا میری گل سمجھا جائے روحانی تے علمی طور سے انہاں مارے ہیں。روحانی تے علمی طور سے جی قوم قتل ہو جاوے اس کو ایسی قوم نو اللہ تعالی اپنے عذاب اداب کر کے ختم کردہ اور پھر پوت تو اللہ تعالیٰ اسلام نو زندہ فرما ہے اس لیے ساری صورت حال یہ ہوئی ہے کہ ایسا روحانی طور تے قتل ہو پائے اور علمی طور تے قتل ہو پایا سڈے علم اور دانش ختم ہو گئے سڈے چ اسلامی سمجھ ختم ہو گئی ایسا اسلامی سمجھ د لحاظ یتیم مولی مفتی اس لیے یتیم فارے گئے اکلو فارے گئے میں سمجھا گا اکلو فارے دا فارغن، تھڈو بیچارے علم دا باقی کی حال برب فرماند ہک رکتی علم دی خاطر دس من عقل دی لوڑ لڑ محدث ابن تیمیہ بہت بڑے محدث ہوئے نے لیکن اس بندے کی اینڈ نے کہ گمراہی دا سامان یہ بنیا ہے کہ علم اس کو زیادہ سی لیکن اقل اس علم کے مطابق نہیں کلم ہو اکبر میں نہ اقل ہی اس کا علم اسی وڈا وی تو ہونا یہ چاہیے کہ اقل چاہی دی۔ علم تھوڑا ہو تو اقل چوکی ہو بندہ راہ سدھا پا لینا ایمان تو غیرت ایمان غیرت جس درجے دے ہو منگے, اس درجے کی عقل میری مراد اس دماغا جڑا موجود ہے وہ نہیں اس سر دے اندر جڑا بھیجا پیا میں اس کو اقل نہیں پیا آخرا کہ اج کی کھوپڑی کے اندر وہ بیجا بچتے نہ ہو سکتا کہ پچھلے زمانے اج کے دورج نٹ کے تولیا جائے تو برابر نکلنا ود نکل کھڑا ہو کوئی گل نہیں تھی جانور تول کے دیکھو سڈے نال جانوروں کا بیجا وا لن میری مراد اللہ تعالی کی دتی سمجھ اقل اللہ دی دتی سمجھ والی جڑی ہے نا جنوب اللہ تعالی دی دتی سمجھ دے اے سمجھ جڑی ہے نا اس لحاظ گا لا بھاوے شیر کا بھی ہو, ہو جڑی خدا داد دا ماسا بھی کھولی گئی میری سمجھ آ رہی گل کو کوئی نہ میں تم پہلو آخیا میں خوشامد نہیں کرنی تم فلاو مخصوص صرف حقیقت سمجھا نہیں مقصد کو نصیب والا بندہ یہاں نو سمجھ کے دل چ بٹھا بٹھاوگا آ جان گیا دل چٹ بیج سٹ دٹ بیج سٹ دقبے سٹ سٹ دہن جا بیج لیکن محفوظ تو کوئی نسیب والا دان نا کسی نے چڑی کان کسی نو کوئی شا لے کسی نو کوئی شا لے گئی جہرا بچے گا زمین آ جاوے گا میں ہاں حق نظر حق آخ دان ہے کہ حق دا من برقرار رہنے والا ثابت رہنے والا کیا مطلب جڑا دل در پہ پہنچے, پہنچے تے دل آخر عزیدہ مو اس وقت ساری مشکل جڑی ہے نا اور سا مسئلہ جہا ہے ساری بربادی دا وہ ہے انگریزی تہذیب نہ یہودی مذہب سڈا مسئلہ ہے نہ عیسائی مذہب ساری جنگ نہ ہندو مذہب جنگ نہ سکھانے مذہب جنگ کیوں مذاہب کا حملہ سارے گھر کے اتنے نہیں ہو سکا اور نہ ہی ہو سکتا ہے اور نہ اسلام کا مقابلہ کوئی مذہب کر سکتا پھر لکھ زور لاؤ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 غیر مذہب تو سڈے مذہب دنیا آئی ہے اور سڈے مذہب تو غیر مذہب وال دنیا نہیں جی کیوں سڈے اسلام مکنا تیسی کشش ہے ہویا جو حق وفیق ال شہ لا یا تن تد اللہ لہوا حد ہے ہی ہر اندر دلیل اللہ دی وحدانیت دی اسلام دی حقانیت اور صداقت دی ایسے حالات دے اندر کفر دے مذاہب کو کچھ بھی نہیں یا جب انہوں کوئی دلیل حقانیت صداقت والی نہیں اور ادھر ساڑے مار نے تے کافر اپنے مذہب نال ساڑے تے حملہ آور ہو کے کامیاب ہویا بھی نہیں تے نہ ہوں وہ کر رہا ہے مذہب کا حملہ وہ پہ حملہ کردہ تہذیب نال تہذیب نال کیوں کہ تحریب کے جال چھتی چھیتی فس ہے کیوں کہ اے مسل اے حملہ ہے دنیا توجہ میری گلتے انگریزی تحریب دا حملہ ہے دنیا ون دے مذہب دے حملے ہیں انہوں دے دین دے دی دین دینوں جڑا حملہ ہے او تے قوم ساری چھیتی قبول نہیں کرتی لیکن جڑا دنیا دا حملہ ہے نا اے نام مراد ہے نفس دا مسئلہ نفس جہا ہے نا اس دا غلام ہر بندہ ہوں الا ماشا اللہ جس کے اللہ فضل جا فرما دے نفس و دنیا وملہ جب ہوں اس لیے کبلا پھر مولی بھی پیر بھی سہ پھر بازی ہر بیٹھ دے نے اے پھر کوئی نسیبہ والے بندے اس میدان گوے سبقت لے کے نس جاتے ہیں اور وہ اپنے دین ایمان دا سودا محض دنیا کی لالچ نہیں کر دے کرتے دے بندے بڑے تھوڑے ہوندے ہیں میری گل نہیں سمجھے در تبجو نال بولو سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے میں اپنی امت دے خطرہ دنیا تو ہے فتنت فتن تو امت ہی امتی المال فرمایا ہر امت د میری امت فتنا مال ہے مال لال برباد ہو سان کسی مذہب کی لالچ کا فر نہیں کر سکتی مالی مال لال بڑے دشمن بڑی نفرت کانے اللہ دا سچا سی گند نالو ود نفرت ہو دنیا تو کرے گا کیوں انو پتا ہے گند اثر کپڑے تے ہونا ہے جسم دے ظاہر تے ہونا ہے جا دنیا اس دا اثر دل تے ہونا ہے چوٹ مارے گی تو اتوں ایمان لوگ تا کر کے میں پڑھیا پیر باہو سلطان العارفین رضی اللہ ہو عنہ انو آپ سرکار دے مرید سن اورنگزیب آلمگیر رحمت اللہ تال علیہ سنیا جائے نا بادشاہ آلمگی جنہوں اللہ مقبال قلندر لاہوری نے ہندوستان دا ابراہیم آخیا اور حضور شیخ نور الحق محدس دہلوی شیخ ابد الحق محد سے دہلوی کے فردند ارجمند القاری شرح بخاری دے خطبے دے اندر درد اورنگزیب آلمگیر رحمت اللہ تعالی لینو مجدد آخیا حکومت دے اندر مجدد کا رتبہ پاؤ آئے یہ جب وہ دلی دے اندر مرید ہونے لگے سن پیر باہو دے دیر بہو نے ارد کی دور من بہت فرما آپ نے فرمایا میری ایک شرط ہے حضور قبول ہے فرمایا شرط مرید تے تیری اولاد میری اولاد دے سامنے نہ آیا نے تاکہ میری اولاد تاری دنیا ویخ کے برباد نہ ہو سمجھ آ رہی نا گل کوئی نہ یعنی شرط ویخو مرید دی کیسی عجیب شرط بھائی بادشاہ پیا ٹھیدا مریدا کرتا تھا بادشاہ بھی اللہ دا ولی سی لیکن بادشاہ آخیا جا رہا ہے میں مرید تا جے تُو تیری اولاد میری اولاد کے سامنے نہ ہو تاکہ دنیا دا اثر میری اولاد تے نہ ہوئے ہوں کتے رہ گئی ہیں گلوں کتنے ہوں تو مرید اس شرط نال کیتا جاندہ ہے کہ دنیا دیں گا میرے پتروں کو جانے گا پھر مری تیکن اندازہ لگاؤ کہ کی شرط کیوں پہ لگتی ہے شرط جانتے تھے دنیا نے لکھان دے بیڑے غرق کیتے نے ہیں کرنے نے میری اولاد کے اتنے اثر نہ ہو لیکن کا نام اللہ کا درم مقدور آ کر کے سڈا پیر باو بولیا میں سناواں چ شیر توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیر بابو فرماندے اللہ پڑ پڑھا گیا ہے جاب پردو پڑ پڑ ہلا تو ہے صحیح ری دیا ملو سبحال اللہ بڑوں کو فرمان نا جنا چھر دنیا نہیں تھی ویکھی نا کسے ابو جہل بھی تو سی تھی رب میں وہ آلہ میرواہ جدو اللہ تلا پوچھا آلس بربکم کیا میں رب نہیں ہوں ابو جہل بش انگریز سکھ ہندو سارے کنجر آختے سڑ پائے کافر بلا مومنا آخر ہی آخر سی یہ کنجر کافر بھی پا آخر سن بلا بلا بلا کیوں نہیں کیوں نہیں تو ہے رست کیا میں نہیں آ رب سارے نا آخر ہی ساڈا رب کیوں مننے کیوں دقت نہیں آئی دنیا اگوں نہیں تھی زمین تے یہ پردہ سامنے ہے کوئی ابو جہل بن کھڑا ہے کوئی ابو بان ہے کوئی اگریز کھڑا ہے کوئی سکھ کھڑا ہے کوئی ہندو کھڑا ہے کوئی کچھ نہیں کھڑا ہر اللہ کے فقیر درویش رو کیوں بچ د اپنے آپ کیوں اتوں کامل طور سے بچا کے لے اپنے آپ دنیا میں آن تو بعد بھی آل رکھ ارواہ مندر اندر دنیا ہیں اتے بھی ساڈا پیر بہو بولے فرمان دے الف الست سنا سڑ سلاک ہوا ہو بل دی, دی ساڈے غالب ہوئی ہوئی ساڈے غالب بہوئی جڑی ایک پل آرامیا در دی پر میں اس رجن دنیا جڑی حقدار مر آشک مل قبول نہ باہوں انتظار روزારે روندی جو نال بولو سبحال سمجھ آ رہی نے گل کوئی نہ لیا. پھر اپنیا کتابوں یہ چ... مطلب لکھا سیکولرزم دا کہ سیکولرزم کا مان ہے لا دینیت الاد لا دینیت دا کے مان ہے لا دیت کا مان ای کہ دنیاوی معاملات وچ دین دا کوئی دخل نہیں گل تو توجہ ہوئے جو سمجھ گیا سو سمجھ گیا جو رہ گیا سو رہ گیا باجی, باجی. وہ دا اپنا نصیب جی گل پہ سمجھا اس تو مفتی کوئی واقف نہیں جنا جی. مفتی نہ پیر کسی نے پتا ہی کونی حال ایک ہی اصل حملہ کی ہویا کھڑا ہے جب دشمن کے حملے دے پتہ نہیں کہ کیڑے پاس ہوتا ہے بچے گا کہ میں دفاع کریں گا دشمن حملہ تشرے والے پاس تسا دفاع کر رہے ہو ماڑے والے پاس بچاؤ گے جڑے مہاج سے دشمن لڑتا اسے مہاس سے فوج کلنی پی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ میری گل دی سیکولرزم دا مطلب لا دینی ہے تو لا دیتا مطلب کی لا نفید ہے دین کوئی نہیں دین دی مطلب نفی کرو کس کام چفی کرو ایو کہ تھڈو دین ہے ہی کوئی نہیں گل سمجھ نہیں نہ دین دا نام بھی رکھو اللہ تعالی دا نام بھی رکھو نبی پاک دا نام بھی رکھو مذہب دیا عبادت بھی رکھو نماز روزہ مسجد بھی رکھو مگر سرکولرزم سے انگریزی تہذیب دا مطالبہ یہ کہ صرف دنیاوی معاملات دین نو داخل نہ ہور نفی ہو مسجد ہو مسجد نماز ہوے تو ہر کسے کسی اپنی مسجد نماز ہوئے تو ہر کسی اپنی مرضی ہے پڑھے نہ پڑھے لیکن ریا مسئلہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے یہ غلط ہے توجہ نہیں فرمائی نے روزہ بھی تو لے ختم بھی نہیں بننا لیکن جدو کر کہ اس دا نظریہ بنا لینا ہے کہ حکومت دنیاوی معاملات دا مقصد حکومت کا بھی اسلام نال کوئی تعلق نہیں اور دی دخل نہیں دےتا معیشت روزی کمان بھی دین دخل نہیں سکتا اور معاشرت رین سہل دے اندر بھی دین دخل نہیں دے سکتا جب حصہ دین دا کٹ لوگے زندگی تو, تو اسے بن جاؤ گے ملکر کافر تو ہو گیا ہوں باوے نماز پڑھے باوے روزے رکھے باوے آج کرے باہیں جو مرضی اور تحریف کیتا ہے دمان کی کتابی حوالے نال دو تین حوالے دینا کتاب پہ ہاں لیکن میں صرف بر وقت سر دست دو تین حوالے پیش کرنا کتاب کا نا اجتہاد ڈاکٹر پروفیسر یوسف قرائا. خود خودی اور ملحد اور سیکولر سی میں اس کی کتاب کا حوالہ دینا جہڈو ہو سلسلے اس کتاب دے صفحہ نمبر چھیاسی انگلش اگریزا دے دوں انگلش لکھ کے تھلے ترجمہ پیا ہے میں صرف اس دا لکھیا ترجمہ جناب نو سنا سکنا جڑا کوئی اتنے انگلش من اس کو پڑھ سکتا ہے وہ اپنا پڑھ لے سیکولرزم کے معنی آپ لکھتا ہے سیکولرزم کا عقیدہ یہ عقیدہ ہے نظریہ ہے یہ عمل نہیں برے عمل سے بندہ فاسق بنتا ہے اور برے عقیدے سے کافر بنتا ہے سیکولرزم کا عقیدہ یہ ہے کہ مذہب اور مذہبی امور ریاستی معاملات میں مداخلت نہ کریں یہ کتی ہے خاص طور پر تعلیمات عامہ میں وہ جنو دنیاوی معاملات آتے ہیں اس مسلمہ تعریف کے مطابق سیکولر ایز مذہب ریاستی امور و معاملات میں مداخلت نہیں کرتا سمجھو ہوگا ذرا سیکولر ایز مذہب یعنی سیکولر ادم وہ بھی ایک مذہب ہے اور مذہب دا نام ہے لیکن صرف گل ریاستی امور و معاملات دنیاوی دے اندر و مداخلت نہیں کرتا یہ دا مطلب ہے مسجد بھی قرآن بڑا زیادہ تعداد روزانہ چھپے انجیل بہت زیادہ تعداد چھپے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 اے مانا ایک کتاب کے حوالے دوسری کتاب اسلامی بیداری انکار اور انتہا پسندی کے نرخے میں اے ڈاکٹر یوسف کراوی ہوا مصر دا وہ بھی زندی اور ملحد اور لادیم سی مصر دا عرب دا اس نے عربی اندر کتاب لکھی اصح الاسلامیہ بین الجہد والتطرف جس دا یہ ترجمہ ہے اردو چیز لکھیا ہے کہ صفحہ نمبر ایک سو چونتی کے اتنے کہ سیکولرزم کا حاصل یہی تو ہے کہ دین کو اسٹیٹ سے الگ کر دیا جائے اسٹیٹ کا مطلب تو جان دو نا ملک ملک سلطنت دنیاوی معاملات تو دین نو اعتدال پسندی توجہ نہیں فرمائی دی. روشن خیالی روشن اسلام ماڈرن اسلام جدید اسلام اصلاح شدہ مذہب نام دے کے قوم ن آندن بابا نواں اسلام قبول کرو تو تے, تے آؤ پرانا اسلام جیڑا ہے وہ ہے انتہا پسندی پرانا اسلام کی ہے پہلے تو اسلام پرانا آخ ہی نہیں سکتے کیوں اسلام خدا دا ہے تے نہ اللہ تعالیٰ پرانا ہے نہ اس دا قرآن پرانا ہے کیوں ہی بلکہ تے رسول بھی پرانے نہیں پرانا ہوتا ہے جہاں گزر جاوے وقت ہو جاوے کافی انہوں گزریا تو پھر نہ ہوئے مادوم ہوں دے وقت ہو گیا بعد ہوا چلو پرانا پر نبی پاک دے کے ہو ہوئے رسول ہے جی ہے سن جا من کافر مرتادے بئی ماں نے دارا اسلام تو کھڑے جی جا سمجھے نبی پاک ہو رسول نہیں اوے وہ اسلام تو کھڑے جی کنجوں رکھا لکھ کلمہ پڑے ہو کافر اصا اس رسول کا کلمہ نہیں پڑھنے جہے ہیں سن اس رسول کا کلمہ پڑھنے جہے ہوں بھی ہیں لہٰذا نہ سارے خدا تعلق پرا آکھ, آکھ سکنے کیونکہ وہ بھی ہے نہ سڈے قرآن پرانا سکنے کیونکہ ہے نہ نبی پاک نا پرانا آکھ سکنے کیونکہ رسول ہیں لیکن میں گل پیا کرنا انہوں نے سکولی اخن دی کی کہ یہ ای کیا آخد یہ آخر ہیں کے جناب وہ پرانا مذہب پرانا اسلام وہ تقیاسی خیالات ہے نئے دور جدید ماحول میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی اس اسلام دی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی انہوں آخد انتہا پسند دی گل سمجھا نے دوسرے نفل ہر برائی ہر برائی ہر کفر دے خلاف ذہنی طور تے عقیدہ دے لحاظ نال رہنا اینو اور سمجھن انتہا پسندی اور جدو ہر کفر تے برائی دے خلاف عملی قدم اٹھاؤ پھر اندر دشر کر دی توجہ نہیں فرمائی نارے نارے رسالات، نارے رسالات، زندہ باد تو ہی نہیں انتہا پسندی کی ہے تو دہشت گردی کی جدو کفر تے برائی دی مخالفت ایمان چلے آدھے انتہا پسند ہے اگر تصا زبانی بولو آدھے انتہا پسند دے. خلاف کفر تے برائی دے جب تھی عملی قدم اٹھاؤ تے جہاد دے میدان چترو پھر آدھے دہشت گردی ایسا دو لفظ ہے تمہیں گل ساری سمجھا دیتی جہے ڈرامے میں ساری دنیا نو فسائی خلے روزانہ دہشت گرد دہشت گرد دہشت گردی دہشت گرد صرف یہ نا ہے اگر برائی دے ہوفر کا تحفظ کرنا ہو برائی کے خلاف قدم اٹھا عناصر مقاما ہو تے تی, تی لاکھ بندہ بمب تھلے ماریا جاوے تو پھر او سمجھتے ہیں کہ جی خیالی ہے وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہم نام بھی لیتے ہیں تو جاتے ہیں بدلا خیر گوم کے مردے ہونے باقی ورنا میں ان شاء اللہ سمجھا جانا جس نال زمیر دا ستا انسان اٹھے گا جاگے گا کن کھڑکائے گا بھئی گل کی پی ہوں تو سڈے کی وہ سوچنے مجبور ہوے گا اللہ اقبال فرمانا ہے بندہ مردہ ہے جدو جان نکل دی اور قوم مردی ہے جب فکر نکل جائے سوچ جس قوم دی نکل جائے وہ مر جی وہ قوم مردہ ہوں گی بعد مردن کچھ نہیں یہ فلسفہ مردود ہے قوم ہی کو دیکھیے مردہ ہے اور موجود ہے سید اکبر حسین اللہ بادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندین اکہ یہ نظریہ رکھنا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے یہ نظریہ غلط ہے یہ فلسفہ مرد ہے دلیل کیا ہے آ ہماری قوم کو دیکھ لو یہ مردہ بھی ہے اور موجود بھی ہیں سب کچھ کر بھی رہے ہیں پھر بھی مردہ ہے تو سمجھ لو کہ مرنے کے بعد بھی بہت کچھ ہوگا جب ہم مردے ہو کر سب کچھ کر رہے ہیں تو سارے لال سارا کچھ ہونا پہ آئے. تو پھر مرن تو بعد بھی بڑا کچھ ہونا ہے یہ نہ کہ مرنے تو بعد کچھ بھی نہیں سمجھا رہی نہیں کوئی نہیں آئی تو علیزم ہوں انتہا پسندی انہیں اس ہے کافر انتہا پسند ہے مومن بھی انتہا پسند ہے فرق ان ہے کافر کفر کوفر برائی پھیلاوان انتہائی قدم اٹھا ہے اور مومن کفر برائی روکنے اور نیکی تے ایمان پھیلاؤ والے چہلوں کے فاروق انتہائی قدم اٹھا دو انتہا پسند تے بنیاد پرست لیکن فرق اگراد و مقاصد میں ہے ہدف دے اندر ہے کافر دا ہڈف کفر فیلانا ہے کافر دا مقصود کفر فیلانا ہے برائی پھیلانا ہے اور رسول کریم کا مقصود حضور دے غلامہ کا مقصود نیکی پھیلانا ہے برائی روکنا اور کفر روکنا ہے سمجھ نہیں آئی گل کی حال تک یار پسندی نہیں تو کیا ہے اگر حکومتی عملے دے اندر کوئی داڑھی رکھیا ہوا مل جاوے تو ان کی داڑھی منا چھڑنی انہوں یا داڑی مناوٹ مجبور کرنا یا انہوں آخرا جی رکھنی تے ساری اجازت نال رکھ سان پوچھ کے رکھ کیا مطلب پھر وہ ساری اجازت تو بعد جب رکھے گا تو پھر ساری سنت ہونی رسول کی تو نہیں ہونی توجہ نہیں فرمائی نے کام رسول کریم دا ہوئے شریعت ہو دا ہوئے اجازت بندیاں دی کیوں موقف ہے وہ نماز جو پڑھنی ہو بادشاہ تو پوچھنا جی بادشاہ تو پوچھ کے نمال پڑھنی ہے تو پھر بادشاہ دی مال ہوئی ہوئی حکومت دے اندر کرکومت داری رکھ دیں نا انہوں نے پوچھنا پہنا چئر فورس داڑیاں بناو دیا ہے کہ یہ ساڈے ادار رکھ کے سارا کام کرن کردا دلک کرن. رسول کریم دلک کرن. دین کر صورت میں اس پاسے نہیں جانا چاہتا نہ نکلا مسئلہ بیٹھا رہا رات ہو جائے مسئلہ مکن والا نہیں مسائل جو انہیں لیکن سمیٹ کے تمہیں اصل مسئلہ وہ دماغ شریف چ بٹھا دیا اگر توجہ لال بولو سبحان اللہ ہوملا یہ حملہ انگریزی تحریب والا جنہوں لا دیت آخیا ہے کہ دین کا نام تو رہے لیکن دین ریاست یعنی حکومت اور دنیا کے معاملات کا مل گیا ہوا دنیا کے معاملات تو حکومت تو کد لیا جاوے یہ حملہ ہے تو بڑا پرانا یہودیاں نے یہ حملہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات کیتا یہ اصل ہے اصلا ارستی ارستو اصلانتی بنایا مذہب نے لا سیکولر لادی وہی آخر کہ خدا کو جزیات کا علم نہیں اللہ تعالیٰ دنیا بڑا کے گھڑی وانگو دنیا نہ خالق ہے بڑھانا ہے برامن تو بعد نہ ہاتھ دیے نہ اس کا مالک نہ اس واسطے کوئی ہدایت مذہب دینا ہے نہ لو قومن محلب لا حاجت اللہ علامہ افلات کہتا ہے کہ ہم مہذب قوم ہیں ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں جو ہمیں آ کر مہلب کرے ہم خود میں خود مہلب ہے ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے یہ پرانے فلسفی رکھنے سلامتی اتوند کافر ہو کے دنیا نے برباد کیا تھا اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے سرکومی کی خاطر انہوں نے بڑائے نظام دی خاطر روم کیسر کسرا دی حکومتوں کی بربادی دی خاطر ہمیں خدا کو پیدا فرمایا اے ہے اصل فلسفیا لالت سائنسدان پرانیا اہ زن رکھ دے سات وہ آ گیا نبی پاک توجہ اصل گل یہ نفس چاہد ہے دنیا میں آزادی میں تو مکتا سمجھانا مر بنڈا دنیا چھوپا بند تیرا سانس دنیا سجن المومن و جنت القافر دنیا مومن کا من خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے مطلب اپنی جی مالکان جزا عمل کے مطابق ہوتی ہے جب ادھر تنیا چنی مرضی نہیں کیتی جدو مولا تین جزا دے گا قیامت نے جنت دینی ہو جس دے اندر آکھے گا ہوں میں اپنی مرضی نہیں کرا تاہش کر منگا جا ماں تشت ہی انفوسو گم تینوں جنت کے اندر وہ کچھ ملنا ہے جہا تیرا نفس خواہش کرے گا ایتھے اپنے نفس دی خواہشات دے تو قبلہ کر جدوں جنسی خواہش پوری کرنی نکاح جائز حلال دے تیرے دا پابند رہے چار تک محدود رہے اور پھر غیر دی عورت تک نگاہ نہ اٹھا جدو قیامت رو جنت آئے گی تیرے کول تو ون سونی ہورا منگتا جاؤں گی اب بڑا بڑا کے جھٹ دے اندر تینو پیدا کر کے دن دے جائیں گے اتنے کھان پین دے پی کبلا رکھ اپنی مرضی نال نہ کھاؤ جانور کھانے انسان مسلمان اتنے پابندی چکر اگا جو خواہش کرے گا تیرے دل ہے جیڑی شاید کھان دی خواہش کرے گا ہاتھ بڑھا کا پھر اتنے آپ رکھنا آزاد جی جنت دے اندر خواہشات آزاد ہون گیاں دنیا کافر اپنی مرضی اپنی خواہشات نو اونج آزاد رکھد ہے اور اللہ تعالیٰ یہ سزا یہ عمل کے مطابق دے, دے کہ تر اتریا آزاد مرضی کی تی اپنی ہوں تینوں سزا دیا گا دول لکھ دی جو چاہے گا میں الٹ توجہ جڑی فرمائی تیری خواہش ہوے گی کافرا کہ منتھ ٹھنڈا پانی ہو میں او پانی دی تھا تے پیپ تے خون تے ٹھنڈے دی تھا تے ابلتا کرنا تینوں جا خواہش کافر بھی پوری نہیں ہو اپنی پسند دی گل نہیں سیا آکے گا ایتھے چار دن دی خواہشات اللہ کالا پھر بھی میرا پوریا تو کرد لیکن پابندی کردہ آتا آپ پابند رہو آزاد نہ ہو جانور وگو کتے واگ حلال حرام تپ پلیت ہر پاسے منہ نہ مار پابند اتنے میں پابند رہا اگلے ہمیشہ دی آزادی پاوا یہ تو چار دن دے کوئی پتا نہیں نکل جا رہا ہے ہاں جی ہمیشہ بھی آزادی پاوا کافر بے وقوف اگلے جہانتا جب نہیں لی لینا وہ او آدھا او وہ جہان کٹھا وہ چڈو اس گلے ہی آزاد رہو ہوں آپ اپنی پسند کی گل ہے کافر یہ جہان کی آزادی پسند کرتا ہے رسول کریم اللہ دومن اگلے جہان دی آزادی پسند کرتا دنیا کی اندھیری رات میں فیصلہ پورا واضح نہیں پیا جب قیامت کا دن ہوگا اور دن چاندن اللہ تعالیٰ نے قیامت دن نو دن, دن آخیا کسی تھانے رات نہیں ہے سبحان اللہ شیخ رومی نہیں فرماندہ اللہ تعالیٰ دن تا آخیا کہ دن چی روشنی روشنی اچار شا کھل کے سامنے آ جاتی جب قیامت کا بہال ہوگا جی شاید ہوئی اکان کے سامنے نہیں وہ کھول کے سامنے آ جانی پھر ویکے گا کافر پچھتا رہا ہونا اور مومن گا کافر بھی گا مومن بھی پھر اتر گا کافر گا ہے کیوں کفر میں کیتا اور مومن گا ہے میں اتے دنیا اندر پیچھے کیوں رہا میں اگے تھی ہاں اج جی حضرت بلال اگے گئے کھڑے میں نبی پاک فرمایا جب قیامت گریبان ہونا موہم گریب ہوئیمان نہ ہو غریب مومن نو من رب انام دے اتوں مال مالدار آخن گے دنیا والے کاش کے ہک ٹائم دی, ہون دی تے تو ایک دی اصل بھی تو عیدت پا سمجھ نہیں لگی توجہ توجہ لال بول اللہ سڑک جاوا سائنسدان فلسوی کافر لوگ نفس نو آزاد رکھ کی خاطر شریعت دی پابندی قبول نہیں کرتے تو آخر دنیا بھی اندر دین نہیں ہونا چاہیے نماز ہوئے تو مرضی دی پڑ لو نہ پڑھو باقی دنیا نمسد جی ہو بنا لو بڑی سونی ٹائل لاؤ جو مرضی کرو کر لو حرام دے پیسے جنہ مرضی لاؤنا لا لو جدو پیسہ کما دیا دنیا بھی معاملہ سوچنا ہی نہیں اتنے دین کی آخ لے جے جی کوئی آخ ہلا حرام ہے چٹ مول بھی ہے دنیاداری ہے دنیا کے کمائے دی تلو گے ان دا حرام دا دما کے دھی بہن کی کمائی کما کے کھا کے دے چرم دے کما کے، پھر بھاوے دی مسجد پا مسجد مندر نالوں، بھیڑی دی مسجد منافقہ مسجد درار پائی سی نبی دے دے مخالفت اندر انہیں پائی سی سونے نبی صاحب آپ کمرا جا کے گرا کے اتے گند سٹ دو گند سٹ دو کیونکہ مسجد اصل وہی ہے جس کے اندر نبی دے دین حق دا پیغام سچا ہوگے بڑا بڑا بناونا تو مومن ہوئے جیڑا سمجھے کہ میں دین نو اپنے دنیاوی معاملات دخل دین, دین ہی نہیں خدا کون ساری راہبری کرے دنیاوی معاملات خدا پیدا کیتا ہے کیا ٹھیک ہے بس پیدا کیتا ہے باقی رہا کہ ایسا زندگی کیں گزارنی ہے خدا سانو نہیں کچھ کہہ ستا یہ ساری مرضی ہے جی مرضی اگر گزاری ہر جا لانتی نظریہ رکھنے والا ہے وہ ایمان دسو کافر ہوئے گا یا مسلمان ان <سؤال> کو ٹھیک ہے سکھ نہیں آخ سکھا مذہب انہیں نہیں قبول کیا وہ ہندو نہیں آخر کیونکہ ہندو مذہب نہیں قبول کیا وہ عیسائی نہیں آخرتے عیسائی والا مذہب قبول نہیں آخر یہودی والا مذہب انہیں قبول نہیں لیکن کافر تو بن گیا ہے کافر ایسا بنیا کافر ہے لیکن کسی مذہب میں تبجو نہیں فرمائی کافر ہے پر سور کسی مذہب کیونکہ لا دین ہے دینے اس چور لڑا اور ہندو متے تلک لاوے پھاڑیا ہے سکھ اپنے او سکھا والے وال نمے یا کرپان سے اپنی خاص عبادت خانے مند جناب گردوارے چڑھ جائے پچھاڑیا جائے یہ ہوں کون پچھانے اپنے گرجے چ پچھڑی چ یہودی اپنے عبادت خانے چ پچھڑی چ سکھ اپنے گردوارے چھڑی چندو اپنے مندر چ پچھڑی چڑھا سیکلر رنتی پچھانیے یہ سکھانے گردوارے چڑھ جا ہے عیسائی کے گرجے چڑھ جا ہے مسلمانوں کی مسیح سے وڑ جا ہے دربار سے بھی ٹرا ہے ہر پاسے خلوی توڑ جائے یہ پچھا جی اپنا محسوس کر جائے گا تقریر سنو تے کافر انج تے نہ آخ یار سارے فتنے والے کوئی نہیں مسلمان آئی بدھو نے اللہ سے میں آنا ہونا مومن وہ آخد جن کو کافر لاٹو واگ پھیرے وہ منافک ہوں مومن ہوں جہا ایکر سمجھ رکھتا ہوے نو ناٹو واگ پوا کافر سمجھنے لگے مینو ایک انگریز بڑے کہا وہ سیانے میں سیا نے سیانے نہیں جانوروں کی طرح ہے جانور سیاح کیسے ہو سکتا ہے میں کیا اتری دا تگڑا دا ہے تیو سمجھ کوئی نہیں تو نفس پرست بن کے اینا ہو گیا جی تیری بصیرت زندہ ہوں تو کافر جی میں نبی تے صحاب نبی پاک سرکار دے صحابہ تے نہیں چل سکیا نا باب فرید تے نہیں چل سکیا پیر محر علی میرے گولڈ نہیں چل سکیا پیر بہو نہیں چل سکیا قسم خدا دی کر کے کرنا قیامت تک واسطے نبی دے گلام تک کدی کافر دا دا نہیں چل سکے <متصف> <متصف> <متصف> وہ کافر کی یہ چیلے نے یہاں دا گرو من کھڑا ہے اہم سلطان شیتان یہاں کا گرو ہے وہ مولا نیا جر بندے سبندے ہو گے میرا دن چلے گا گرو آج چیلے اتنے کی کرنا سارا کلندر اقبال فرما تھا جو نا خوب تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر قوم غلام ہوئے نا جڑی اپنے ہاتھوں ہو اپنا اختیار نہ رکھتی ہوفر غیر کافر دے اختیار دے ہوئے اس دی مردی دے ہوئے اس دی پابندی جڑی قوم ہوئے نا وہ غلام قوم کا زمیری بدل ہے توجہ نہیں فرمائی ہاں پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من منہ اترا جب دل دل اپنا غیر دے جھکائی کھڑا ہے ہوں نہ تن تیرا ہے نہ من تیرا ہے جب دل جھکیا تو من نہ رہا تو جدھر دل گیا ادھر دل بادشاہ تن کا بادشاہ جہرے پاس گیا ال ملک توجہ نہیں فرمائی رولو چشبہ اللہ ہوں کبلا میں تھوڑی جی گل جا کے کرنا کہ ہزور پاک سکار بھی حملہ کرنے آئے نے ہاں آئے نے قرآن کھولو قرآن مزید کھولو یہودی آئے حضور پاک دے کولو پاگ دے وڈیرے کڑپینچ کٹھے ہو کے آئمت القفر کفر دے پیشوا کھڑپینچ کٹھے ہو کے آئے مشورہ کر کے آئے جی محمد سا مرضی دے مطابق دین دیاں کچھ کر لو تے پھر مسلمان ہو جاؤ جی جو آخ میں اپنی مرضی تاری مرضی کی میں تو خود رب دی مرضی کے نام چلنے والا بابا یمت کونل ہوا انجوا جی گل تے پھر پھر سب کو اسلام قبول نہیں ہوں گا اور تبد سمجھدار ہے جدو اسلام اپنی مرضی دا ہویا تو پھر اسلام ہی نہ ہویا پھر خدا تے نہ منیا یہ ہوں فیصلہ کر کے مشورہ کر کے آپس فیصلے مشورے تو بعد فیصلہ کر کے حضور دے کول سزور لگے اے جڑیاں جی چند سزاوا ہیں نا زانی دیاں یہ تھوڑیاں جی بدل او حکومت میں دین ہوں حکومت ریاستی دین کو نکال کر اپنی مرضی کا رکھوا چاہتے آسان آنے ہاں یہ اسی طرح بس ٹھیک ہے اپنی کتاب مانوی طور سے تعریف کی کھڑے کھڑو لفظی تعریف بھی آئے اور مانوی تعریف بھی آئے سی بالخصوص تبجو سزا کے بارے لانتی نے من بھی تعریف کی تیسی لفظ, ہے لفظ ہے سن کر کے یہودی اللہ پترے کیتے. زمین. نبی پاک سرکار دے ریاست اور علاقے حکومت دے تحت رہ آئے سن دی. نبی پاک سکار کو گرفتار ہو کے آئے نے آپ سرکار نے انہوں تے سزا جاری فرما دیا سنگسار دا حکم فرمایا سنگسار فرمائی نے چکی تے نبی پاک کو گئے حضور پاک نشتے سزا کی آپ نے فرمایا جی تھی کتاب لکھی انہوں نے ساڈی کتاب کی ہے ساڈی کتاب یہ لکھا صرف کہ تسان توا پھیرو لار پواو کھوتے موہ پہ چکرو شہر کیلواؤ آپ سرکار فرماند لیاؤ توڑا توڑا لو توڑات دے جنوبہ دلند ملوڈے خلوی وہ سائکولر حکومت دے دا دا جن. پیچھے چلنے والے تے دین مروڑ مروڑ کے سور دے بچے دی مرضی کا ہاتھ, ہاتھ رکھ کے کہن لگے ہزور ویکو پڑھو کی لکھا ہوں دے پتر سن کافر بے وقوف ہے بھئی اوتری کا کھندے اگے ہاتھ پیا رکھنا جہاں ارش محلہ دیکھنا عرش دے رب ارش نے ربرا ہے یہ تیری تلی دے تھلے نہیں ویکھ سکے گا یہ دا مطلب ہے انہوں کا دل بندی والا دین سو دل دیوبندی بھی یہ نظریہ رکھ دے کہ نبی کو پیٹ پیچھے کا پتہ نہیں تو سمجھنے سر تلی دے تھلے کا پتہ نہیں روحانی رشتہ جوڑ لائے کتھے تک جہاں ہاں تیر بستر ویکھنا دہڑیاں ویکنا اللہ کا بندہ امام غزالی رحمت اللہ فرمانے یا شریف کے اندر فرما دے دہی کے بھلی نہ بکری ہے سجڑ ہاتھ رکھی بیٹھ میرے نبی سرور نے فرمایا ہاتھ چکو ہاتھ چکیا تھلے سنگسار کل والی سرا لکھی سونے نبی فرمایا لکھیے پر کے سرا چ معلوم ہوا یوکولر کتاب دے اندر لفظی بدلی نہیں سی لفظ موجود سن لیکن اپنی مرضی کے مطابق مانگ سن سن جے اصا پہ آخر آ میری گل جی ہوں کر رہا میں گا ہر بنیادی مسئلہ سمجھانا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حملہ کافران کا چلنا سی جی نگاہے نبوت ہوے اس سے ماسا اثر نہیں ہو سکتا خود بہبو خدا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو کیا حملہ ہونا لیکن قرآن مریض ہدایت آیا اہی گل قرآن مجید نے سورج معاہدہ اندر نقل فرمائی اِن تم ہے فخروسر سے مسلمان ہو ہے اور اسلام ایسا سے پھیلنا ہے تو سب ہور قبول کیا پیچھے قبیلے کبھیلے ہو گئے ویلم تو, تو فخرو جی تھی مرضی والا دین نہ دے وے. تاری نہ مندے فاضر پھر پچھاؤ جا جائے پھر آ کے انتہا پسند ہے سخت پتو پتو بتو پتا ملے یہ اسلام تو بھائی توجہ نہیں فرمائی وہ بولیا قرآن تو دور آؤ قسم خدا بھی کر کے سونے نبی سروار تو نہیں فرمایا فتنے آؤ گے رات اندھیری دے ٹکڑیا واگو فیتلے آؤ گے کی مطلب انا کر دیں گے وزیران سکار نے سابام نے پوچھا ضرور فتریا تو نکلنے کا راہ کی ہونا فرمایا اللہ کا قرآن تو بال ہفس چکرایا ہفس چکرایا سمجھا حق کہ قرآن بس حق ادا ہو گیا ہے یا جناب جی جدو ابا مرن لگا تو ساہ نہیں پہ سکرات سکراتر ہو گئی ہے پڑھو سورت یاسی اللہ بھائی اکبال آخد ہے اس قرآن تو مسلمان نے اج کے مسلے نے ایک کام لیا کہ یاسین نال چھیتی مر جا فرمائی کہ فرمائش کونا کام لے کر آیا سی زندگی داستے لیکن اس قوم نے کتوں تک ماہ رکھا ہوا ہے چھتی جان نکلے سورت یاسیل پڑھو یعنی جان کھانے قرآن استعمال کر جان پاؤ نہیں توجہ نہیں فرمائش سناو براہ جا بولو سبحان اللہ فہل روت ماں خبردار بچا جی اللہ دے دین اتارے دے تھوڑے جے حصے تو کافر تہن ہٹا نہ لے دوسرے آ محمد سناوا سبحان الله محمد دا محمدی فرمان سبحان الله ان الذين كفروا ان الذين ertaddu ala adbarihim min ba'd ma tabayyana lahum al-huda ash-shaytan sawwala lahum کران سن رب فرمان ہے جنا کل میں مسلمان نے کافر نو ہے اصا کئی بعض بعض معاملات کر لو گے گے وہ مرتد ہو گئے ان نرتدو حالات بار ارتدو مرتد ہو گئے جنہ کافران گل کی اصا بعد گلوں میں اطاعت کر گے سانو حکم فی بعد الامر ادخلو یا الذین آمن ادخلو فی السلم کا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ بولا خطوات الشیطان تیری زندگی کا اور معاملہ اسلام کیسے باہر نکلنے کی اجازت دے گا اور معاملے کو اسلام اب باہر نکالنے کی کیسے اجازت دے گا نطفہ دی تو اس تو پہلو آخ پڑ نبی پاکستان شیتان ارور دگار جہاں مین دھی پتر دے ان بھی شیتان تو دور رکھی میں شیطان تو دور رکھی, رکھی حکم ہم بستری کرن تو پہلو بندہ دعا پڑے ہے ہاں وہ ہالے پھی hmm! پیج سٹنے پہلو دین آیا پھر ah, ha. جم پہ ادان پر yes. تکبیر پر حق دا اعلان کر پھر yes. اگلے مرحلے اگلے مرحلے لا نبی سنت تاکہ کن ہک سنی بیٹھے منہ نال حق نو چک لو فر بالگ بالغ نہیں ہویا پھر سنت بہاؤ سنت واسطے پھر خوشی پکرد جیڑا اسلام بال نال چلن پھرن بھی نہیں دتا چلن پھرن تو پہلو پہلو اپنی اپنے حکم ہو لاغو کی آخر مرضی کر کے دسیا جا رہا مت سمجھے میں دنیا بے قید ہون آیا سنت نبی نبی طریقے دی قید جمدیا کر جانا بڑی اور بڑی ستری جی گل کر چھوڑا یہ بال نت بہان سنت ہی آس رہی ہو کہ اور کوش ہو سنت تسی اپنے بخر علاقے سڈے علاقے تماقے سنت ہی آدھے سنت سنتی بہاندہ پیا بال ایک سنت بہن کی خاطر رشتے دار برادری پیسہ خرچ کر دیو دو کر دیو ایمان نال دسو سارے انفرد دیو خوشی کر دیو دے میں ایک سنت بہانی ہونے واسطے خوش ہو کے بھاج بھج کے برادری پی سب دیں جدو فر خلا دوں من اتے سندیا بہت آئے تو وجہ نہیں فرمائی کیسے عجیب گل پھر داری کی ہےاری شریف رکھنا کی بال بہنا کی سنت پتر دی نابالغ بچے دی, دی شدت نال خوشی نال قوم برادری نو بلا کے مال لا کے ادا پی ہوں بال دی سنت ادا پی ہوں پیو دی سنت سنا پی ہوں <laughs> <laughs> سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پیو ن شرم نہیں آئی نہ بال بال نبی دی سنت دا پابند پیا کرنا وا آپ نبی دی سنت دو آزاد کمیں پیاؤن مایا نہ پیو نب ہونا چاہیے یا پتر نو پیو کے مطابق ہونا چاہیے جے پتر سنت بہایا جائے پیو ن بھی سنت رکھنی چاہیے یا فرین کرو جی پیو بےسنگتا ہے پتر بھی بےسنگتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے سنگیو گل سچی کیتی یا کوڑی بس <متباس> اتنے زیادہ وقت نہیں لانا چاہتا گھر چڑنا توجہ لال ذرا بولو سبحان اللہ ماں میں کسی نہیں آخنا داڑی رکھو تو فلان کرو میں صرف آنا یا پیو پتر دے مطابق ہوے یا <تصفيق> پتر پیو دے مطابق ہوے میں صرف ایک کو مطالبہ کرنا دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا جدو جاڑی دا واسطے یارے کوئی عمر تو میں گا اس سنت آنت تیری عمر نہیں تو اس سنت وستے بال کی عمر کیوں ہے بھی وہ بھی نہیادتی کر وہ چیٹا پیا مارد روا پیا تو دکے نہ ہو. جو کہتے ہیں اسلام میں جب نہیں اسلام میں شکتی نہیں میں انہوں آنا لانتی ہو جی اسلام میں شکتی نہیں تو اج تو بعد بال دیکھ شکتی نہ کریں بال بھج دے روس دج نال چھڑا پھیری کھڑے ہوتے یاد ہے یہ سختی کرو اسلام ٹھیک ہے یہ گلیں کدی سنیا جے اللہ دے فضل لا میں نہیں سی آخیا تمہوں امتدار گل گا جڑی تسان ہاں اور ضمیر مننے گا کہ وا کی حق کی گلتا کرتا ہاں ایمان لال دسو کوئی مائی لال ہے میری گل ٹھکرا کے آخ گی یار گلت آک میں کنا تو واگا سٹنا پوری دنیا نو چیلنج کرنا جی کر میں پیار کرنا تھا ازم دے مقابلے جیڑا اسلام سڈے ایڈے سارے بچے نو اسلام تو باہر نہیں جان پہ پھر آ کر نامدار فرما دنے بچے ستر سالوں دے ہو جان کے نماز سکھاؤ دسان ہو جان تم کے پڑھاؤ تے بسترے وکھرے کر دیو فرمائی تے اے اے جڑے ابتدار ہیں چھوٹے چھوٹے وہ پابند ہونگڑ جڑے ہن ہوں ایماندار دس جیڑا آخے گا جایا کی دا رکھے گا ہرکومت جسام کا کوئی تعلق نہیں حکومت جڑے مرضی کرے دین کا اتے دخل داسا دا بھی اصا سراخ نہیں دے سکتے ماسا بھی گنجائش نہیں دے دے معاشرت معیشت کے اندر ایماندار دس وہ اسلام تو نکل گیا کافر ہو گئے کسے اور مذہب دانے داخل نہیں ہوا سکھان ہندو نہیں وڑیا یہ نہیں وڑیا عیسائی چ نہیں بڑھیا لیکن کافر ہو گئے اسلام تو نکل گئے گیا کافر منشا ویر ہوئیے کسی ملکا اور مسلمان نہ کافر اور جال جانچ ساڈے نال جال شیطان پہلے دن تو یہ آخیا سی مولا اس آدم دی وجہ دے د تیرا کلانت پائی میں نسل کے کر گا مگر تیرے مخلص بندے تو موہ میر مخلس ہوں آپ چاہو سبحان اللہ تبجر بول سباہور لیکن ہوں ڈراما رچا کے کربلا لے جو کربلا دی قربانی پہ دس دو چار کامی دین تو وکر نہیں ہوتے حسین نے بولو چار سبحان اللہ ہوں سجڑا حکومت آخر ہر شاید کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہوں تو مجھے نہیں فرمائیجے وہ سیانے آندے نے جنس تیار ہوں جنس تیار رقبیاں رقبیا کنک چاول سبزیاں تیار کتنے ہوں لیکن ہر گھر جن تقسیم ہوتے ہو دی مدارس کان تعلیم انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسلام آباد گورمنٹ دی نگرانی اندر چھپن والی کتاب یہ بندیاں بریلویاں غیر مکلدا سارے مشترکہ بیانات مشترکہ اجلاس وہ سارا ہوئے نے تو وہ بی سارے ویچن جی اس کتاب دونک یہ مولی طبقہ جہا نا ہوں دب ختم تھے تو کٹھے نہیں جو دی ہو گے لیکن جدو اگریز من آئے نا پھر آدھے چلو مشترکہ مسئلہ پھر کٹے ہو گھڑے جنو انگریز مناوے گا سارے من لے جنو خدا رسول مناوے گا اتنے کو کو کوئی اہ کلا کوئی اہم پہ دوسرے لفظ ایک دجے دی ذبا کیتی مرغی نہیں کھانے پر انگریز دا ذبہ کیتا سور کٹھے کھا چلو کوئی نہیں یہ مڑ ترقی ہوئی نا سمجھ نہیں لگی میری گل تھی یہ ہالے میں اگے کھولاں گا مسلے ہالے تو سی سنے مسلے اگے پینے والے ہاں سطح نمبر چرونجا اتنے مفتی ابدل کلو ہلور بھی فیصد ہو گیا تلی بل مدارس کا مرکز مدرسہ ہے لاہور درد جا میں اامیا اس مدرسے دا مفتی فوت ہو گیا اس تقریر کردہ اتنے اجلاس اسلام آباد سارے مشترکہ کیتا، چوشا کیا؟ دو متوازی نظام تعلیم انگریزی تعلیم تے دینی تعلیم آپس مقابل دو اس سے متعلق گزارش ہے کہ اگر صرف نصاب تعلیم طریقہ تعلیم اور اگراض تعلیم کا تفاوت ہوتا تو ان امور میں تبدیلی پر غور ہو سکتا تھا حکومت لو آخیا جا رہا ہے لیکن یہاں دینی اور لا دینی کا سوال ہے یہ دو زدے بلکہ نقیزین ہیں ان کا جمع ہونا محال ہے کیا مطلب آ کے سکول دی تعلیم ہے دینی مدرسے دی تعلیم ہے دینی او کفر کوفر ہے ایمان تو کوفر تو ایمان نو آ کے کٹھے کیونیں کریے حکومت جو ہے تو مانو کٹے کرو توجہ نہیں فرمائی نہیں بھاوے اونا دے نے مدرسے جو مرضی ہو گل تو اللہ تعالی سی کڑائی دتی ہے نا دعویٰ میں کیٹھا وہ بھی یہ ہوئی ای ہے کہ جس طرح توجہ جس طرح روشنی تند یہ کٹے نہیں ہو سکتے بلکہ یہ مثال بھی غلط یہ نہ جس طرح کے شہ اور لاش ہے کیونکہ زدوں کا ارتفا ہو سکتا ہے اجتماع نہیں ہو سکتا نتیجہ کا نہ ہو سکتا ہے نہ اجتماع ہو سکتا ہے اتنے یہ آخر چاہیے جی شہشا کٹھے نہیں ہو سکتے تعلیم کٹے نہیں ہو سکوں جیسے شہ لاش ہے نتیجن دین لا دین توجہ نہیں فرمائی نے کوئی فریمان کبھی کٹھے نہیں ہو سکتے انگریزی تعلیم یہ ہے کہ قوم بچیا سکھاؤ کہ دین کا دنیاوی بھی معاملہ سے کوئی تعلق ہے دین دیم دی یہ ہے کہ اے سکھاؤ کہ زندگی دا ایک ایک ساہ بھی نبی دی شریعت دے خلاف نہیں ہونا چاہیے دونوں کی میں کٹیا ہونا میری گل نہیں سمجھ آ رہی والے ہوں آ سجنا گل اگیں لے چلو اگریزاں اسے اگریزی تعلیم پہلو لا بنایا ہوں دے, سیکولر بنایا را ہوں راشن خیال بنایا را ہوں ماڈرن خنر مسلا بنایا ہوں دے. جدو بن جائے پھر منڈر اپنے ایٹم بم بھی دے دوں حکومت بھی دے سکتے وہ قانون نظام سڈا دنیاوی بھی معاملہ مرضی مطابق مسیت تنی مرضی بال ہے سجنا ہو خالی مسجد بول دے نا حل خالی جلسے کرن دے نا ہو. ریاست اسلامی نہیں بندی جو لندن چ مسجد ہیں امریکہ بھی ہن ہندوستان اندر مسجد بھی ہیں یارویں جلسے بھی ہیں دے جلسے بھی ہیں اتے تناب سارا کچھ ہوں پیا لیکن انہوں اسلامی ریاست نہیں آخنا سکنے کفر دی ریاست آنا ہے حکومت کفر آنا کیوں نبی نبی سرور دانو شریت اسلام اتنے معلوم ہویا اسلامی حکومت انہوں نے آخے گا جب مسجد ہو جان پاک چھپنا ہویاس تنو آخے گا جیب پاک نبی دی شریعت دا قانون ہو تھانے اور کچہ میں مسجد ہو مسجد میں قرآن ہو لیکن تھانے اور کچہری میں قرآن نہ ہو میرے کوئی لفظ نہیں سمجھا میں آخر تھا کچہری مسجد ہو مسجد دے وچ قرآن دس وی سو موجود لیکن ہوکن دے کچہری قرآن نہ ہو انج ریاست اور حکومت جدو چلا ہون ہون فرمائی ایک گوڑے کالے صرف رنگت کا فرق ہے اندر دیکھ کے ہوں دہڑی بھی رکھے تو کوئی ہر کی سد اکبر حسین والا بعد ہی فرما دینا دہڑی والا ویک کے نا جدید دہی والا ماڈرن دہڑی سائیکولر دہڑی والا ویک کے پہلو تو ویکیا نا تو ڈر گیا آخیاس ملا ہوئی آخر سر ہم بھی دنیا سے الاد رکھتے ہیں سی انسان ہو گل شیر در لڑی سرکار پر قائم تمہیں نہیں کچھ حکومت دیں گے تمہیں نہیں کچھ دے سکتے انکار پر قائم مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان جاتا ہے جب میں خانا میں تیرے نالا سر گھبراؤ نہیں میری خالی داری دیکھو میں اندروں بغیرتا اور بغیر نو ترقی سمجھنا میں آنا رہنا شانہ بشانہ چلے میں آنا کہ قرآن کا قانون نہیں ہونا چاہیے یہ بنیاد پرستی ہے انتہا سمندی ہے یس یس یس میں تینوں اور سمجھا سی تو تے اپنے سور ہے سمجھ نہیں لگی ہوں ایک حوالہ دے کے تو پھر گل چلانا تو حوالہ بھی اب نویں سننا ہے مسل درائے انگریز ہوا لارڈ کرو ہے لارڈ کرومر لارڈ کرومر اس نے کتاب لکھی انگلش دن مارڈرن اجپٹ مینٹ الحمد الحمدللہ انگلش نہیں آتی میں اردو کتاب جس حوالہ نقل کیا اس کتاب دا نام دسا عالم اسلام کی اخلاقی صورتحال اسرار عالم کی کراچی تو لکھی چھپی اسو ایک مقدمہ لکھیا کھڑا ہے مقدمہ لکھا پیش نف لو ماڈرن اجپٹ کتاب دا حوالہ انگلش عبارت سامنے لکھی کھڑی جی جا پڑھ سکتا ہوں آ جائے نہیں آتی تے مبارک ہو ہونے مصر ڈا وا سرائے لارڈ کروبر بیان دتا پالیسی بیان اپنا دتا لیا کتاب کے اندر کی انگلستان اپنی تمام نو آبادیات کو سیاسی آزادی دینے کے لیے تیار ہے کہ جیسے ہی دانشوروں اور سیاست دانوں کی ایسی نسل تیار ہو جائے جن کے اندر انگریزی تعلیم رچی بسی ہو یار حوالہ اتوں کڈ لیاو جل نس کوئی نہ سکے اور موزوں کری نہ کری سنجی رنگ جڑتی جاوے تو مڑ سوا نا مخالف بھی آخ یار گل اج کرد نسن نہیں در سوا نا اگریز تعلیم اچھی بسی ہو وہ انگلش کلچر کا مثال اور نمونہ ہوں انگریزی تہذیب دا نمونا ہوں اندر سیکولر ہو مو سیکولر اور حکومت کے حصول کے لیے تیار ہوں اچھا انہوں نے آخان گے لو حکومت سنبھالو گئے کیونکہ ہوں رنگ کا اندرو فرق اندروں ڈنگ کا فرق تے کوئی نہیں لو بئی مانو سڈے جی سڈے گلام جے سڈے ہی ٹٹو جے آ لو حکومت سنبھالو ساری مرضی کے مطابق تسا چلنا ہے سامنے لڑ کو پچھا جانے داست تیار ہوں لیکن انگریز حکومت کسی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی آزاد اسلامی ریاست کو برداشت نہیں کر سکتی وہ ستی برادری جاگ دیے وہ ستیا ہوگریزی ہو تعلیم اگریزی تہذیب والا ہوے تے پھر آسان ہے آ جاؤ تے جے جی کوئی اسلامی حکومت آزاد تے ایک لمحے آس تے دنیا دے کسے کونے تے برداشت تے ہوں میں پوچھنا تیرا ملک کے میں برداشت ہو گیا ساٹھ سال تو اسلامی ریاست میں بیٹھا اگر اسلامی ریاست انگریزوں کی پالیسی ایسا اسلامی ریاست نمبے برداشت نہیں کرتے تیرا سات سال کیں برداشت ہو گیا تیرے نال افغانستان ہے وہ سیکولر مخالف ہو کے تائ بھاویں عقیدہ ایمان ہونا تا جیویں سی انہوں نے حکومتی باغ سبالا والوں مرضی تھا لیکن انہیں نظام اسلامی بنا کے جدو اگے لیا تے حکومت نے ہر کام کے اندر اسلام رکھا انہیں آخیا اگر برداشت میں برداشت ہوں آ سجا میں مسٹر جراہ کے حوالے لار گل کر جنو قوم دی بابا قوم بابا قوم قائد دیال جنہوں اگریز منوایا اس قوم نے فورن منیا وہ خلاف نہ دوبندی گل کرے گا آدبندی کتاب لکھی قائد دیام مسلم لیگ اور تاری پاکستان حریف شاہد دی لکھی نشریات والا چھاپی میرے ہاتھ دے اندر اس کتاب دے اندر اس بائیمان نے لکھے آ کا دے آدم ستاں والی بھی شان ستا ولیاں بھی یعنی دو بندی مولویا شان نہیں جیڑ مسٹر کتاب لکھی بریلوی نے حسین بخاری کہ آدم کمسرت لکھے رحمت اللہ یہ سابت گیتا ولی سی ولی ولی تو ہاتھ پایا اللہ مولانا مفتی احمد یار صاحب گجراتی رحمت اللہ تعالی دے تکوی پہ غلام رسول سیدی کراچی والا حال دے استوے پہ لڑے اقبال دے خلاف زبان کھولا بٹھیر اس دے خلاف کیوں نہیں حالانکہ جی پاکستان کی گل ہوے تو وہ ہے اقبال کیا آخد تصور پہلا ہندہ ہے کہ وجود پہلا ہے آتا مصور کے دشمن ہے تو پچھلے نے توجہ نہیں فرمائی نے اصل رولائے رولا جس کو انگریز منواتا ہے یہ سب مان جاتے ہیں جو انگریز کا مخالف ہو نہیں منگتے اقبال انگریز دا مخالف سی اگریزیت دا, دا مخالف سی توجہ نہیں فرمائی نے ہوں تھوڑا دعویٰ کیتی بیٹھا نہیں انگریز حکومت سنبھال کے دے گیا کہ بلا او نہیں دے گیا انہیں پہلو لارڈ کڑو مرد پالیسی جیسے بیان ہوئی ہے اس پالیسی دے مطابق پہلو لادی بنایا ہے سیکولر بنایا ہو سکے وہ قانون میرا نظام میرا پھر تو سیرے اکلونے متا ہے یو ای دے ایجنڈے دے پابند چار کر دے ہو گئے پابند انہاں نہ آخیا تھا گے پابند جب پابند انہیں آخیا پھر ہے تو میرے ہی نہیں نا ہوں نوکر نے کاشت کردہ نوکر دا سفر کر کے لاہور تو آیا توجہ میں سوال کرنا میرے نا ہیک مربع رقبہ کر دو مہربانی اچھا مرلے نہیں ملنا یار ت کوئی سخی ملا نہیں بیٹھا میں کیوں نہ آخیا قوم ستی اج مرل پا سکے لڑتے قتل ہوں انگریز ایڈا ہی سخی سی گاندھی نو آخیا تین حصے ہندوستان تو سنبھال ل مسٹر آخیا ایک ہسہ چوتھا تنال لرم بار آخیا چھوٹے چھوٹیا ریاستیں سنبھال لو سکا برا ترلا نہیں دینا کا فر دشمن ہو کے اڈیا ریاستیں دے کے تر گیا پٹو کو جواب میرے میں جٹ جا دیسی جا بندہ میرے کو میرے کو چونکہ چناچے والے فلسفے کوئی نہیں سب گلیں ٹھن سوال کرنا یہ دس سڈے مولبے پاکستان بن تو بعد آ محنت کی حالے تک پہ کر دے حکومت مل جائے ملتی اپنوں کے ہاتھوں نہیں ملتی تو خیروں کے ہروں کی مل گئی تو فرمائی گل اصل کی سی گل سی ساری اسے سیکولر دی لا دین انگریزی تعلیم رچی بسی ہو انگریزی کلچر کا مثال اور نمونہ ہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں حوالہ سنو میرے ہاتھ چی کتاب دو تو نہ پڑھ سکتے ہو تقاریر و بیانات قائد اعظم تقاریر و بیانات چار جلدانی کتاب جلد نمبر چوتھی صفحہ نمبر یہ چھاپی کن بس میں اقبال دو کلب روڈ لاہور دی چھپی اقبال سدھی کی پروفیسر ترجمہ کیتا ہے انگلش تو دا مسٹر گنح دیا اپنیا تکریر سفا نمبر ایک سو سولہ ایک سو سولہ جہا حوالہ میرا غلط کر وکھاوے میرا سر وڈو کیما کر کے کتیا کے سٹ ایڈے ایڈ چیلنج میں گل کر رہا دلی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 او سیاست اور حکومت میں دین مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہو تو اور سیکولر کیوں آدھے ایسے کتاب دے ایسے کتاب دے صفحہ نمبر تین سو سٹھ مجلس دستور سال پاکستان کا پہلا صدر منتخب ہونے پر تقریر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 وہ oh, کیا مطلب حکومتی لحاظ کوئی دین کا فرق نہیں ہونا حکومت چ کوئی اسلام ہونا ہی نہیں لہذا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان معاشرت رہے رہنا جنا حرام ہے پردہ ضروری شرم و حیا ہوتا گھر چہن یہ وہ فلان اے پابندیاں معاشرے دے اندر نہ ہو معاشرہ دین تو آزاد ہوئے جی میں مرضی کوئی اٹھے بوے جی مرضی رنا رہ جی مرضی مرد رہے جیویں مرضی بنا ہوئے ہر کسی کا حق ہے آزادی آزادی آزادی حقوق حقوق حقوق میں <تصفح> آ جانا توجہ نال بول رہا سبحان اللہ سمیٹ کے لئے آ لیا رہا گلوں سمیٹ کے لیا رہا ہاں ہوں اہی کتاب قائد آدم تکاری کا جلد نمبر تین سنوں ساروں کے پیو کا حوالہ دیا نا دو بندی بھی آدھا میرا پیو جا بابے فرید نا پیو نہیں منے گا دس تو ہزر کرو کتوں باقے گا پر اس خسرے منظر سارے کوئی کھڑے یہ سارے پیو منی چل کیوں کیا بابے فرید ود نیک سی مرے امام احمد رضا تو ود نیک سی امام احمد رضا کافر دو بندی خنویر دی نگاہ تے اے ولیاں دی شان چلیاں دشان خنویر تو پوچھنا دی نشانی کی ہوں توجہ نہیں فرمائی ہے قرآن فرماتا ہے ایمان اور تکوا تو میں پوچھنا ایمان ہی دیو دو تکوا بھی کٹ دوان تے سی کہ ہوں سن لیا جائے کہ مذہب ساڈا مقصد ہی نہیں تو جا مذہب مقصد نہ ہوئے کافر ہی ہوفری ہے کیوں ہے جڑا مسلم تے کافر نو برابر کرے وہ بھی کافر آخر مسلمان رہنے گے نہیں میں آنتیاں نہ پاکستان بنا چنگا سی چلو مسلمان تے تو رنگ حوالہ سر معاشرت کھن کا تکرا بھی سامنے آ جائے تو ایمان بھی سامنے آ جائے تو سیکولرزم دا مطلب بھی سمجھ آ جائے اپنا اس دا جناب تمام جہاں اگا پچھا پیچھا تمام حدود اربا وہ تینوں مزید حوالے انال سامنے آ جان جلد نمبر تیسری صفحہ نمبر دو سو ستر کن خطاب کتنے ہویا ہے علی گڑھ مجرم یونیورسٹی مجرم لیگ کے جلسے میں تقریر جی. دس مارچ انیس سو چالیس پاکستان بنے تو کنے سال پہلو سال ایک اور نہایت اہم معاملہ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 چکل واگوں برابر لے او قوم ترقی ولایت کی نشانی اگے سو بندیاں اج دے بریلویاں برائلر کے نزدیک جنہوں آلہ حضرت بریلوی جتیاں مارن تکھن لانتی بئی تو میرا نہیں مرتا نکل پر یہ ستا والاندار کنج نو ولا اصل تے مانا وہی ہویا نا جہاں انہیں دسنا ہے تو اصل طریقہ ہی وہی ہوا جہاں بابا دس رہے قوم نو بابا پہ آخر ہے خواتین ان کے ساتھ شانہ بچانا نہ چلے تو عظمت کی بلندیوں تک قوم نہیں پہنچ سکتی اگے سنو ہم بری رسم و رواج کے شکار ہیں یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی چار دیواری میں قیدیوں کی طرح مابوس ہوں الفاظ کی نے پہلے نمبر تے بولیا اس کہ جب تک کو دوسرا آخیا اس بری رسم و رواج تیسری آخیا انسانیت کے خلاف جرم میں تھوان پوچھنا پردہ تے دا رکھنا یہ اسلام قرآن دا حکم ہے یا کسی اور دا. سچی بولو میں کسی کو فتواری لینا تا اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ سادا کلندر اقبال فرمانا اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم وہ مردا کسی کو نہ پوچھ اپنے دل تو فتوا پوچھ کے بیک. میرے نبی سرور نے فرمایا ہے اس دفتے کلبا کم لفت کل مفتو اپنے دل تو مو میرا فتوا پوچھ پاوے مفتی تینوں فتوی دن لڑ درس یہ حکم رب رسول دے بولو اسلام ڈپردو ہے इस्लाम आख में तरक्की होनी उस में फल आओता शर्मो आया और पड़ो जन्नत दूर का नक्शा पेश करे आखो तो मादर मिलत की गल सुना सकूली जिनस कौम समझी मादर मिलत फातमा जरा लू प्यो प्यो मनी खड़े मिस्त्रर मां मनी खड़े रेलू ना प्यो बंदे का पुत्र तो ना मां मन दी दल्ले आने, दल्ले थी। थी। ने दल प्यो बना जो अपनी बहन हर थांत लगी फिर होंग्रेजा हे हथ कोठी दे अंदर बैठी कली कौ कि अंग्रेज मां बिठा के खुश हिंदू बैठी जिंदर मरनी लगी फिर जाटा खुलिया जाटा खुलिया प्यो प्या आखद जिना चर बराबर ना चलन पर बह ना आर तो बहर ना निकल जिना चिर दल ना बढ़ो उन्ना चिर तरक्की नहीं होंगी عزمت دی بلندی نہیں مل دی یہ پیس نے بنا نسل بلک کوڑی ہندی اثر ہوں ہن چبیاں وہ جی جے نیٹھی ماں محمد او ہو جائے جی بے ہزار پیر محر دماغ کی آبنی مری کا ڈبنی مری ساری دی کمیلی مادر ملت لئی دی مفولا مادر ملت لئی مادر ملت, ملت اسلامیہ سیدہ خدیجہ جائے یا اما آئے صدیقہ سدھی کازوا جو ہے تو نبی دیا گھر والیا مومنا دیا ماوا نے ان ماں کمیا والیا آخوتے سید آ سدی کا بھی ایک گل سنا چڈا جڑے جینے بیٹھے ڈٹ کے بولو سبح لے لو تیرہ دو کیمانتا کرنی خاطر سجڑا مشکانت شریف کی حدیث پا کے روایت مشکانت موجود اما عیشہ سدی کا فرمایا لے جدو میرے حجرے دن جڑا اج روزہ رسول اللہ ہے یہ اما آئشہ پاک دا کا حجرا نے جدو میرے حجرے دے اندر نبی پاک دفن ہوئے نے میں اپنے گھر دے سہن تو اپنے حجرے بچ بغیر چہرے دے پردے کرن تو بغیر داخل ہوں ساؤ ہو میں سمجھتی سا میرے شوہر دفن ہوئے نے جدو حضرت ابوبکر دفن ہوئے نے میں مڑ بھی چہرے دے پردے تو بغیر داخل ہوں سو میں سمجھتی سا میرے باپ دفن ہوئے فرما دیا نے جدو عمر بن خطاب دفن ہوئے میں اپنے چہرے کے پردا پا کے اپنے حجرے جاتی سا مینو عمر تو ہیا سی جیسا پاک کبرتے اما پاک جیسے پاک اجازت جن کے گھر میں جب رئی لاتے نہیں مر چکی دلہ جہاں ہوتے ہو گیا اور دلہ بھی ذہنی نہیں اتکاہی فکری نظریاتی جا دل پونے نو ترقی سمجھے اور غیرت نو سمجھے یہ ترقی کراستے رکاوٹ ہے یہ مطلب ہے اون دے نزدیک چکلے والے کنجر سب تو ترقی یافتہ ہوئے پاک جیسی پاک اجازت جن کے گھر میں جب رئی لاتے نہیں آتے نہیں کدر والے جانتے ہیں قدر و اہل بیت ایک پاسے سیدہ آ پاک جیسے پاک ہر نبوی جتھے جتے ہورا کی دی مثال بھی جائز نہیں بھی فرمائی نہیں. ادھر حضرت عمر جیسے پاک دفن بیک فرما میں میرے شرم آتی میں چہرے سے پردہ لے کے پھر اپنے گھر دجرے چ داخل ہوتی ستی برادری ہوں اندا کیتا انہوں آخیا ہے ترقی نہیں کر سکیا پیو قوم نے کیڑا کہڑا بنایا زمانے دا خسرا زمانے دا کا دلہا بغیرت جل اپنی بین کی غیرت نہیں غیرت نہیں نسلی طور تے رافضی شیعہ اگوں جا کے تے نیچری تے غیرت دا انج دشمن انج دشمن کہ کتنے گئی ہو ریتی جنا کال تھوڑا جہا بخا لوا کیونکہ پیو ماں کا تارف پورا کرانا چاہیے پیو ماں نے منیا سڈے پیو دی رن بیٹھے جی ادھر اما اپنی بھی نگاہ کرا جی اما قوم کی ریتی جنا یہ حضرت کی دی بیوی ہے گھر والی جاؤ جائے ری ریتی کہ نہیں اچھا ہوں قوم نو اپنی بہن ہی وکھاواں تھوڑا جا تھوڑا جا تھوڑا جا ملا لکھا لو آ قوم دی بہن جائے سورج گروپ سب میں ان شاء اللہ ختم کر گل مکھا دیجیے اقوم کی بہن ہے وینا جنا ویا جنا ویا ہوں جس رات رہی امریکہ چ شادی ہوئی ہے او تھلے بیٹھا جنیا واڈیا قوم نے خیرت ایڈی ملی ہے کہ بھن دا پتہ ہی کوئی نہیں ویا ہی کھڑے گئی ہے نا بھی نہیں پایا بناؤ اور بناؤ پیو ماں سجنا جدو لے یہ سیکولر ہے تعلیم انگریزی والے ہیر دلے ہیں دین دے دنیا دے معاملات دے اندر معشر معیشت ہر پسے دشمن کے مکھا لو فین انہیں آخیا آ لو حکومت اصل چلے پیچھے سنبھالو اج نتیجہ نکلیا کھڑے قانون جیڑا بندل جہرے بھی قانون بننے ہوں نو حقاق حقوق نسل پوری ہو سیٹ بھی چلتی فوج بھی ادھر پولیس بھی ادھر ساری حکومت ادھر پورے پاسے اصلا چکی خیر خبردار اصل قانون بنا کی بنا ہے 16 سال یا اس تو گھٹ امر لڑکی جی زنا کرے باوے جبرن کرے باوے رضامندی کرے وہ جرمدار ہے ہی نہیں جو مردی کرے حقوق کرو اس نے یہ سکول تعلیم جہے دینا چاہتے ہیں پورے قوم لوگ جڑے آدھے نے پاکستان وزیر آلہ کا خواب پڑھا لکھا پنجاب خنزیر آلہ کا خواب لکھا پنجاب سدر صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہ میں اس وقت ترکی نہیں کر سکتی جب تک سلو من مہنگا ہو جائے کبھی بکھر چو سو روپیہ جی نک دو سو نہ ڈبا گیاؤں گا کبھی پتروں دکھ آؤ پڑھو اگریز سے رل کے اہی دلے جہے وڈے تعلیم یافتہ وہ تو انج کا فرتے دلے جنہوں نے وہ پڑھاؤ گے فرمائی میری گل سولہ سالی در تو کوئی جرمدار نہیں ہوں کیوں قانون پاس ہوا ہے کہ سکولوں والی ہوں سولہ پندرہ لیا جی میں مردی اور جبری جب دن کوئی کرے تو باہم دو سال صرف اندر پانچ سال کم از کم قید رکھی جنوں جیل کے اندر جا کے ڈھائی سال بننے چھٹیاں کٹو تو کیونکہ جیل دے اندر رات دن شمار ہوں وکھرے وکھرے پھر کے جائی سال ڈھائی سال آن تو دو سال دو سال اندر روے پھر آن کے زبردستی زنا کرے پھر دو سال اندر روے ادر رہے زبردستی زنا کرے جی مطلب؟ اپنی ماں بہن دے جب جنا د کے قانون بنا کے رائفل چکی کروا خبردار جن ساری ماں نو جبری جناح تو روکیا جنہیں آخیا سزا سنسار کرنے والی تو کوڑے والی ہوا کہ جنا جبرن مک جائے خبردار جن جبرن مقام مقام کی سوچی وہ منافق دل ہے بائی مان ہے اویر مار گے تودر آخیا ہے وہ یہدیاں گو آخیا یہ جو کچھ اصا قرآن کے ایم مطابق ہوں خدا دہ جدو بندے تعلیم ذہن ہو جان گے سائکولر کا فر مسجد کس کام کی یہودی تسجد نہیں روک دا دین دے قرآن د قان نوک نو دیندہ دی تعلیم نو روک دوں ان پتا مسجد روکا میں تعلیم پڑو سائیکولر مطلب بن جاؤ جدو بانگے کافر پھر سجدے بھی کردو سجدہ کرن کے زمین لانت پاوے گی بائی ایمان ایمان ہے کو نہیں سجدے کر کے جانے خیرت جدو دشمن ہونگ سجدے کرتے سیاح بندے ایک ش... روبائی لکھیے سرکی کی میں گل مکانا سرکی سمجھنے والے بیٹھے ہو نہ ہاں دسی جہ شا آخد کدنا چاہ سکلے سب پتیاں لوگ پہچا وے دیتیاں جان دیا گدڑا چاہ سکول کھولے سب پتیاں لوگ پہچا دے آڑتی منڈی لائی وہ آڑتی کچریاں آچری لڈو جی ڈالنا سائیکل جڑا تکڑا ہے وہ پہنتا میں جی پلا جا سا لیں گے ڈلیں سائیکل کئی بچ جیپاں پا وے لا پاؤڈر میک اپ شیمپو دھیے دان کپڑے ستھرے پا کیونکہ سفائی ادا ایمان لا پاؤڈر میک اپ شیمپو کر ہار سنگار کھڑا ویند مکسوم کھلے واہ گدڑا دے وہ چڑ چڑ پیتیا کھا ویندھ اس لٹ برباد ہتھو فیسا نال کماوے سجنا بیٹھا رہا تو گلا مکن والی کو میرا کشتہ پہ باقی اتوں سن لے دی کی تے اس طرح دے موضوع تے نمک مسٹر دے سارے حالات سننے ہونے میری علاحدہ دو کشت ن لاہور مسٹر جناح کی ذاتی زندگی سیاسی زندگی کے تعارف سے وہ حاصل چکرو باقی میں and and and